مگر اللہ کے پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانی تو بےشک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں